پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ گے وکیف تاخذونه وقد افض بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا واخذنا منكم ميثاقا غليظا اور تم مہر میں اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے؟ گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے کہ اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا بے شک یہ بے حیائی کا کام ناراضی کی بات اور برا طریقہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے قم خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو واپس نہیں لے سکتے اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم بہتان اور کھلا گناہ ہوگا پھر ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو کا مطلب ہم بستری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنایا بیان فرمایا ہے پھر پختہ عہد سے وہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے روک لینا آباد رکھنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا پھر زمانے جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی مطلب سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے کہ اکم کا عموم ایسی عورت سے بھی نکاح کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی حضرت ابن عباس رضی عنہ سے بھی یہ بات مروی ہے اور علماء اسی کے قائل ہیں بحوالِ تفسیر الطبری پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الْلَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمْ وَربائبُكُم الَّ فِي حُجوركُم مِنسائِكُم من الَّ دَخَلُْم بِِ فَإِل لممْ تَتكونوا دَخَلْتُم بِِ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَوحائِلُ أَبْنائِكُم ال الذيينَ مِن أأَصْلَابِكُمْ وَآ تَجعُوا بين الأُخْتَينِ إِللاا ماَا قد صَلَف إِ الله كانَ غَفور الرحيِيمَا تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور وہ اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہاری اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اب چلتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے طرف جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے اس میں سات محرمات نصبی سات رضاعی اور چار سسرالی ہیں ان کے علاوہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے سات نسبی محرمات میں مائیں بیٹیاں بہنیں پھپھیاں خالائیں بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں اور سات رضائی محرمات میں رضائی مائیں رضائی بیٹیاں رضائی بہنیں رضائی پھپھیاں رضائی خالائیں رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں ہیں اور سسرالی محرمات میں ساس ربائب مطلب مدخولہ بیوی کی پہلے خاون سے لڑکیاں بہو اور دو سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے ان کے علاوہ باپ کی منقوہ جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے محرمات نصبیہ کی تفصیل امہات مطلب مائیں میں ماؤں کی مائیں نانیاں ان کی دادیاں اور باپ کی مائیں دادیاں پردادیاں اور ان سے آگے تک شامل ہیں بنات مطلب بیٹیاں میں پوتیاں نواسیاں اور پوتیوں نواسیوں کی بیٹیاں نیچے تک شامل ہیں زنا کے نتیجے میں زانی کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی اس کی بیٹی ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں اور یہی حق ہے البتہ امام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے بس جس طرح وہ یوسی کم اللہ فی اولادکم اللہ تعالی تمہیں اولاد میں مال متروکہ تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے میں داخل نہیں اور بالاجماع وہ وارث نہیں اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں واللہ اعلم بہوال ابن کثیر اخوات مطلب بہنیں آئینی ہوں یا اخیافی واطی پھر عمات پھپیاں پھپھیاں اس میں باپ کی اور سب مذکر اصول نانا دادا کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں خالات خالائیں اس میں ماں کی اور سب مونس اصول نانی دادی کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں بھتیجیاں اس میں تینوں قسم کی بھتیجیاں اس میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد بواسیطہ اور بلاواسطہ اور بلاواسی یا و فرعی شامل ہیں بھانجیاں اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بواسطہ و بلا یعنی یعنی و فرعی شامل ہیں قسم دوم محرمات رضاعیہ رضائی ماں جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت دو سال کے اندر پیا ہو رضائی بہن وہ عورت جس کو تمہاری حقیقی یا رضائی مائی نے ماں نے دودھ پلایا رضائی بہن وہ عورت جس کو تمہاری حقیقی یا رضائی ماں نے دودھ پلایا تمہارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا یا جس عورت کی حقیقی یا رضائی ماں نے تمہیں دودھ پلایا چاہے مختلف اوقات میں پلایا ہو رضا سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضائی ماں بننے والی عورت کی نسبی و رضائی اولاد دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائی اس عورت کا شوہر اس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں اس کی پھوپھیاں اس عورت کی بہنیں خالائیں اور اس عورت کے جیٹھ دیور اس کے رضائی چچا تایا بن جائیں گے اور اس دودھ پینے والے بچے کی اور اس دودھ پینے والے بچے کے نصبی بہن بھائی وغیرہ اس گھرانے پر رضاعت کے بنا کی بنا پر حرام نہ ہوں گے قسم سوم سسرالی محرمات بیوی کی ماں یعنی ساس اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہیں اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دے دے دی ہو تب بھی اس کی ماں ساس سے نکاح حرام ہوگا البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دے البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تو اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا بحوالِ فتح القدیر ربیبہ بیوی کے پہلے خاون سے لڑکی اس کی حرمت مشروط ہے یعنی اس کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہو تو ربیبہ سے نکاح حرام بصورت دیگر حلال ہوگا فی حجور وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے بطور شرط کے نہیں ہے اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا حل یا حلیلہ حلائل یہ حلیلہ کی جمع ہے یہ حل یا ہلو اترنا سے فائلہ کے وزن پر بمانی فائلہ ہے بیوی کو حلیلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا محل جائے قیام مطلب جائے قیام خاوند کے ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی جہاں خاوند اترتا یا قیام کرتا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہیں یعنی ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا اسی طرح رضائی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے من اصلاب مطلب تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں کی قید سے یہ واضح ہو گیا کہ لے پالک بیٹوں کی بیویاں سے کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے دو بہنیں رضائی ہوں یا نصبی ان سے بیک وقت نکاح حرام ہے البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے اسی طرح چار بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچویں نکاح کی اجازت نہیں جب تک طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے ملحوظہ زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں اس میں اہل علم کا اختلاف ہے اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے حرمت مشاہرت ثابت نہیں ہوگی اسی طرح اگر اپنی بیوی کی ماں ساس ساس سے یا اس کی بیٹی سے جو دوسرے خاون سے ہو ذنا کر لے گا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی دلائل کے لیے ملاحظہ ہو فتح القدیر احناف اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زناکاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی امام شوقانی اور صاحب فک السنہ نے جمہور کی رائے کو صحیح قرار دیا ہے کیونکہ قرآن میں ایک تو یہ کہا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں اور انسان جس عورت سے بدکاری کرتا ہے تو اس کی بیوی نہیں بن جاتی ہے تو اس کی بیوی نہیں بن جاتی ہے کہ اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے نکاح حرام ہو جائے سانین محرمات کے ذکر کے بعد کہا گیا ہے وہ ان کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں قرآن کے اس عموم نے محرمات کے علاوہ سب سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے اور اللہ نے ذناح کو اسباب تحریم میں شمار نہیں کیا اسی طرح حدیث میں بھی اس کا بیان نہیں ہے حدیث لا يحرم الحرام الحلال بھوال سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پندرہ حرام حلال کو حرام نہیں کرتا سے اس کی تائید ہوتی ہے یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے اس لیے صرف اسے مدار استدلال نہیں بنایا جا سکتا تاہم مذکورہ دلائل کی تائید میں اسے پیش کیا جا سکتا ہے بالخصوص جب کہ اس کے ہم معنی ایک اثر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے ان وقت ان لا الحرامی لاحرمو حرام مطلب حرام نہ جائز ہم بستری کسی کو حرام نہیں کرتی بحال بحوالِ اروا الغلیل چھٹی جلد حدیث نمبر 287 چنانچہ امام شافعی فرماتے ہیں زنا کسی حلال کو حرام نہیں کرے گا اگر کسی آدمی سے عورت سے آدمی نے آدمی نے کسی عورت سے بت کاری کی تو اس عورت کے ساتھ اس کا یا اس کے بیٹے کا نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا اسی طرح اگر وہ اپنی ساس کے ساتھ یا بیوی کی بیٹی کے ساتھ جو دوسرے خاون سے ہو زنا کر لے تو وہ بھی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی اسی طرح سالی کے ساتھ بت کاری کرنے سے نہ بیوی حرام ہوگی اور نہ اس طرح وہ دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے والا شمار ہوگا بحوال کتاب الام چھٹی جلد صفحہ نمبر اٹھانوے ایک نہایت غیر معقول فکی مسئلہ مذکورہ رائے آپ نے ملاحظہ فرمائی جو قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت ہے اب اس کے مقابلے میں فک ہی ہی کو اہمیت دینے والے علماء کا فتوہ بھی ملاحظہ فرمائیں جو دو مرجع عوام و خواص بزرگوں کی طرف سے ایک سائل کے جواب میں دیا گیا ہے بہشتی زیور حسے حصے 4 ہم صفحہ نمبر پانچ پر مسئلہ رات کو اپنی بی بی کے جگانے کے لیے اٹھا مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا یا ساس پر ہاتھ پڑ گیا اور بی بی سمجھ کر جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا تو اب وہ مرد اپنی بی بی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا اب کوئی صورت جائز نہیں اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے اور لازم ہے یہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے تو اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں اس میں بے قصور ہیں تو طلاق دینے کی کیا وجہ ہے جواب بہشتی زیور سے جو مسئلہ آپ نے نقل کیا یہ مسئلہ حنفیہ کے نزدیک سائی طرح ہے سائی طرح ہے اگر غلطی سے قصدن کوئی شخص اپنی لڑکی یا اپنی ساس کے بدن کو بغیر حائل ہاتھ لگا دے اور اس وقت اس کو خواہش مطلب شہوت ہو تو اس کی لڑکی کی ماں یا ساس کی بیٹی یعنی ہاتھ لگانے والے کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے اس میں اگرچہ بیوی کا قصور نہیں اور غلطی ہو جانے کی صورت میں مرد کا بھی قصور نہیں مگر حرمت کی وجہ سے دوسری ہے جس میں قصور ہونے نہ ہونے کو دخل نہیں ہے حنفيہ کا مذہب یہی ہے واللہ اعلم پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تمہارے لئے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لوڈیوں کے جن کے تم مالک ہو یہ اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال مطلب مہر کے بدلے انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو پھر جن سے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دو اگر تم مہر مقرر کرنے کے بعد اس میں کمی پیشی پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف قرآن کریم میں احسان چار معنوں میں مستعمل ہوا ہے پہلا شادی شدہ ہونا دوسرا آزادی تیسرا پاک دامنی چوتھا اور اسلام اس اعتبار سے مخصوطوں کے چار مطلب ہیں اول منقوہ عورتیں دوسرا آزاد عورتیں تیسرا پاک دامن عورتیں اور چوتھا مسلمان عورتیں یہاں پہلے معنی مراد ہے اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ کر لونڈیاں بنا دی گئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شوہر والیاں تھیں صحابہ کرام رضی اللہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شوہر والیاں ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے البتہ استبرائے رحم ضروری ہے یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے لونڈی کا مسئلہ نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا جسے قرآن نے بند نہیں کیا البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں اس کے دو ذریعے تھے ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے قدیم روایتی جنگوں کے نتیجے میں غلام ہی چلے آ رہے تھے کہ ان کی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ان کے مرد اور عورت فروخت کر دیے جاتے تھے یہی خریدے ہوئے مرد اور عورت غلام اور لونڈی کہلاتے تھے مالک کو ان سے ہر طرح کی استمتاح مطلب فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوتا تھا دوسرا ذریعہ اسلامی جنگوں میں قیدیوں والا تھا کہ کافروں کی قیدی عورتیں عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں اس دور میں قیدیوں کے لیے کوئی بین الاقوامی قانون تو تھا نہیں اس لیے اس اس لیے یہ اس دور کے اعتبار سے قیدیوں کے لیے بہترین حل تھا کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فساد پیدا ہوتا تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب ار کفل اسلام اسلام میں غلامی کی حقیقت آز مولانا سعید سعید احمد اکبر آبادی بہرحال مسلمان شادی شدہ عورتیں تو ویسے ہی حرام ہیں تاہم کافر عورتیں بھی حرام ہی ہیں اللہ یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں اس صورت میں استبرائے رحم کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہیں پھر یعنی مذکورہ محرمات قرانی اور حدیثی کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ چار چیزیں اس میں ہوں اول یہ کہ طلب کرو انت تب یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو دوسری یہ کہ مال یعنی مہر ادا کرنا قبول کرو تیسری یہ کہ ان کو شادی کی قید دائمی قبضے میں لانا مقصود ہو صرف شہوت رانی غرض نہ ہو جیسے زنا میں یا اس مطاع میں ہوتا ہے جو شیئوں میں رائج ہے یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح چوتھی یہ کہ چھپی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کے موجودگی میں نکاح ہو یہ چاروں شرطیں اس آیت سے مستفاد ہیں مستفاد ہیں اس سے جہاں شیوں کے مطاع کا بتلان ہوتا ہے وہیں مروجہ حلالہ کا بھی ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کی دائمی قید میں لانا نہیں ہوتا بلکہ عورفاً یہ صرف ایک رات یا چند راتوں کے لیے مقرر اور ذہنی ہے پھر یہ اس امر کی تاکید ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح شری کے ذریعے سے استمتا اور تلزث کرو, کرو انہیں ان کا مقرر کردہ مہر ضرور ادا کرو پھر اس میں آپس کی رضا مندی سے مہر میں کمی پیشی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے ملحوظہ اجتمتاح کے لفظ سے شیعہ حضرات نکاح مطاع کا اس بات کرتے ہیں حالانکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت و مباشرت کا اجتمتاح ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے البتہ متاع ابتدائی اسلام میں جائز رہا ہے اور اس کا جواز اس آیت کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا لیکن پھر اسے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَم لم يستطِع م منكمُم طوللاأَ يَكِحَ الْ المحُحصناتِ المُؤمننَاتِ فَمِماا ملَكَت أيمانَكمُم مِْ فَتياتكُم الْ المُؤْمننات واللههُ علموا بإمانكمْ بعضضُكُمْ مِنْ بَعْض فَنْكِحُهُ بإذْنِ هلهِ النَّوآتُهُ أُجورَهُ بالِالْمعْرُوفِي مححصنَاتٍ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم <تصفيق> اور تمس جو شخص آزاد مومن اور تو سے نكاح کرنه کی تاقتنا ركتاهو وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو تم میں برتری کا معیار صرف ایمان ہے پس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر ان کے مہر دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والوں نہ بنو اور بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہے یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر توجہ دے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور ہو جاؤ يريد اللہ, ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعیفا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے يَا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضا مندی سے تجارت ہو اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے لونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا پھر یعنی شوہر والی لونڈیوں کو سو کی بجائے نصف یعنی پچاس کوڑوں کی سزا دی جائے گی گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی تفصیل کے لیے دیکھیے تفصیر ابن کثیر پھر یعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو شاہوانی جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائے پھر تمیلو یعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ پھر اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ممکن آسانیاں فراہم کی ہیں انہیں میں انہی میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے بعض نے اس زعف کا تعلق عورتوں سے بتلایا ہے یعنی عورتوں یعنی عورت کے بارے میں کمزور ہے اس لیے عورتیں بھی باوجود نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھسا لیتی ہیں پھر بالباطلی میں دھوکہ فریب جال سازی ملاوٹ کے علاوہ وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے جیسے قیمار ربا وغیرہ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے مثلا ناجائز فوٹوگرافی ناجائز مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا ریڈیو ٹی وی وی سی آر ویڈیو فلمیں اور غلط کیسٹیں وغیرہ ان کا بنانا بیچنا مرمت کرنا سب ناجائز ہے پھر اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہو حرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضا مندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا علاوہ از این رضا مندی میں خیال خیال مجلس خیار مجلس کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے یعنی جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سودا فسخ کرنے کا اختیار رہے گا جیسا کہ حدیث میں ہے البیانرقا بحال صحیح البخاری حدیث نمبر 2110 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1531 دونوں باہم سودا کرنے والوں کو جب تک جدا نہ ہو اختیار ہے پھر اس سے مراد خود اس سے مراد خود کشی بھی ہو سکتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے اور ارتکاب معسیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی کیونکہ مسلمان جس دی واحد کی طرح ہیں اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی جیسے اپنے آپ کو قتل کیا